والشر والامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني اطول قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي الحمد اللہ آج پانچ اور چھ چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات سولہ فروری دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے اس سال یعنی چودہ سو چونتیس ہجری میں ہم آلریڈی ربیع البل کے کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولی والآخرین شفیع المذنبین رحمت و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر دو علمی نشستوں کا اہتمام کر چکے ہیں جو کہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سے ریلیٹڈ تھی لیکن آج کی یہ جو اہم ترین اور منفرد ترین اور مشکل ترین اور خطرناک ترین رشش جو ہے یہ دراصل حرمت محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سے ریلیٹڈ ہے جس میں کئی ایک تلخ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اور اللہ وجہ جی بصیرت میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں ابھی تک اوائڈ کرتا رہا کہ اس ٹاپک کو ایڈریس نہ کیا جائے کیونکہ بعض اوقات لوگ پھر چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں لیکن اب صورتحال ایسی بھیانک ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بجائے عمل کرنے کے ہمیں یہ کہتا ہے یہ علی کل کا چھوکرا ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے آخر ان کو نہیں باتیں پتہ تھی ایک یہ اطراف سامنے آتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیے بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اہل تشیع تمام علماء کوئی نہ کوئی ہر مقدہ فکر میں اچھے اور برے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ جی ہم نے تو فارق کر دیا ہے ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ سے تعلق نہیں لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا تو تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے اگر ان کا تعلق ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے میری بات پر کسی نے عمل نہیں کرنا لہٰذا ان اس ٹاپک کو بھی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا تاکہ اس حوالے سے جو لوگ دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو کہ جب یہ اس طرح کے کوشچن سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والوں کو تو اس کو کس طریقے سے انٹلیکچل لیول پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے اور بیسیکلی یہ شیطانی وسفتے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے اس لیکچر میں ان اللہ تعالی ان مجرم علماء کو جو علماء کرام کہتے ہیں نا میں اس کو کہتا ہوں انگلش میں علماء کرائم بعض مجرم علماء ہیں انگلش والا کرائم مجرم ان علماء کی جو کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور اس گفتگو کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان کے سو پارٹ بزرگان دین سے جن میں سے اکثر بزرگانے بے دین ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ان سے رشتہ توڑ کر امام کائنات سعید اللہ شفیع رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا جائے اور بقول احمد رضا بریلوی صاحب کے کاش اس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور ان کے ماننے والے بھی باقی سب لوگ بھی کہ پھر کے گلی گلی تباہ کریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں یعنی اگر اللہ عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑیں کیوں کہ ہمیں اور ہستیوں کی امامت کی ضرورت پڑ جائے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے واب تعالی اور اس گفتگو کا بیسٹ موقع جو ہے وہ ربیع البول شریف ہی ہو سکتا تھا اور اسی کانٹیکٹ میں ہماری یہ علمی نشستیں چل رہی ہیں کیونکہ ربی البول کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مختلف بیانات ہوتے ہیں لیکن اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ کوئی زبان کا چسکا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں موجود ہیں یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے یہ تین نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا نہیں وہ ہے کامل الایمان پہلی نشانی فرمائی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے وہ ہے ایمان کی حلاوت والا اس کا کیا مطلب ہے صرف نہ لگا لیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے یہ ہے مطلب اس کا اور دوسرا فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے اور اس میں امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس کیونکہ میں یوں سے رسول آفت ہوتا ہوں اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت تو دوستی نہیں دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کرنی ہے یہ جو میں نے کہا تھا بزرگان بے دین کے ساتھ دشمنی کرنا اور علماء کرائم کو ننگا کرنا یہ ہمارے امام کا تقاضا ہے ہم بےمان ہو جائیں گے یہ دونوں رخ ہیں اس لیے دیکھیں امر بالمعروف معروف بنہی انل منکر خالی نیکی کی دعوت نہیں ہے برائی سے روکنا بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہوئی ہستیاں سو so ان کو ننگا کرنا ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے ہیں ان اماموں کی جوتیوں کی خاص ہماری آنکھوں کا سرما ان کو نہیں ہم معذ اللہ تقرر اللہ وہ ہزب اللہ میں داخل ہے میں آج بتاؤں گا کون حزب اللہ ہے اور کون حزب الشتان ہے اور تیسرا فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے یہ تین نشانیاں جس میں ہوں گی وہ ہوگا مؤمن اور اس میں ایمان کی حلاوت بھی مٹھاس بھی اس کی وہ محسوس کرے گا بخاری اور مسلم دونوں کے حدیث تو بھائی ہمارے آج کا جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دند پیروی کا انجام اور اس کا علاج کے بزوں کی اندھا پیروی کا انجام اور اس کا علاج کے بزرگوں کی اندھا دند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور علاج کیا ہوگا وہ ہوگا اینٹی وینم سے جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی اور اردو میں الزامی جواب اور انگلش میں کہتے ہیں اس کو فیلوسفی کے جواب میں لوجیکل آنسر اینٹی وینم کیا ہے کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے وہ بھی کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتا ہے تو ہوگا زہریلا جواب لیکن وہ اینٹی وینم سے ہی وینم کا علاج ہو سکتا ہے وہ کیا علاج ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان کے چند مشہور بزرگ جن کے ساتھ لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں ان کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیق کی جائے انیس اور بھائیو اس لیکچر کا نمبر جب بائی چانس آیا سیونٹی ون کیونکہ یہ لیکچر انشاءاللہ ہمارا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ون کے نام سے اپلوڈ ہوگا تو میں نے پھر قرآن پاک سے اس کی نسبت تلاش کرنی شروع کی الحمدللہ بڑی پرفیکٹ نسبت ملی کہ ہم جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا سولوشن صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایب سولیوٹ اطاط ریلیٹو نہیں کسی کے نسبت سے نہیں ایب سولیوٹ الحمدللہ اور وہ آیت ہے سورت الحضاب آیت نمبر سیونٹی ون بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتع اللہ فقد مسئلہ نمبر سیونٹی ون اور آیت نمبر سیونٹی ون سورت کی جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاط اختیار کرے گا تو بے شک وہی عظیم کامیابی پر فائز ہوا یہ تو ہو گیا اس کا پازیٹو پہلو اب دوسری طرف سے اس ساری گیم میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر اکضا وج اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم چند ہستیوں کو کھڑا کیا گیا ہے ان کا ذکر بھی سیونٹی ون نمبر آئت میں ہی موجود ہے اور وہ سیونٹی ون نمبر آیت ہے سورت الاراف کی آیت نمبر سیونٹی ون سور نو کے اندر پارہ نمبر انتیس میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ نو علیہ السلام کے مقابلے پر ساڑھے نو سو سال تک جو لوگ کھڑے ہوئے ان کا صاف کیا تھا کہ انہوں نے پانچ ان کے بزرگ تھے جو اولیاء اللہ ہی تھے لیکن بعد میں ان کے ناموں پر بت کھڑے کر لیے گئے ان کے مقابلے پر نو علیہ السلام کو وہ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان پانچ بتوں کو نہیں چھوڑیں گے وہ بیسکلی پانچ بزرگ تھے ان کے نام بھی سو رہے ہیں نو کے اندر آئے ہیں ایک کا نام آیا ود دوسرا سوا تیسرا یوس یوس غوث مددگار یہ دیکھ لیں کوئی الفاظ آج بھی چل رہے ہیں یعوق اور نقل یہ پانچ ان کا امین پانچ بزرگوں کو نہیں چھوڑنے والے چاہے اللہ کا پیغمبر کہتا رہے تو سورت العراب کی آیت نمبر 71 میں نو علیہ السلام کا جواب ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون آیت نمبر سیونٹی ون سورت الآب کی کافرو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر گندگی ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا قدم ناظر ہو چکا ہے کہ تم میرے مقابلے پر اپنے بزرگوں کو لے کر آتے ہو دلو ننی سی اسما ان سم تمہ کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو ان چند ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم اور تمہارے اباؤ اجداد نے خود سے گھٹ لیے ہوئے ہیں یہ فلاں بزرگ ہیں یہ فلاں یہ فلانی سرکار ہے یہ کاما والی سرکار ہے یہ کتیا والی سرکار ہے, ہے بالکل ہے یہ گوڑے شاہ ہے ایک ہمارے اسلام آباد میں وہاں پر مزار کے بعد لکھا ہے سید پگیاڑ حسین حسین شاہ آسان. یہ ارسیشن جسنا کہتے ہیں انگلش میں ارسن کتا تو ہمارے وہ پگیاڑی کہتے ہیں نا پگیاڑ حسین شاہ آسان. یعنی سید حسین کا نام پگیاڑ کے ساتھ لگایا اور شرم بھی نہیں آتی تو یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے اباؤ جزاد نے رکھ لیے مان اللہ بہن سلطان اللہ نے ان کی کوئی صنعت نازل نہیں کی تھی محکم من الفرین تو نور اسلام نے کہا کہ پھر اب انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں اور پھر انجام کیا ہوا اللہ کے قزب سے ہلاک ہوئے وہ رہا مسئلہ انیس عبارتوں کا تو الحمدللہ اس کی بھی بڑی زبردست نسبت ہے بہت زبردست اور خطرناک وہ سورت المدثر کی آیت نمبر ہے تیس کہ دو کے اوپر انیس فرشتے ہیں علیہ کاشر اس پر ہیں انیس فرشتے دروغ مقرر جو دوستیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے یہ انیس کا عادت وہ ہے تعالی. اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام دوزخی ہے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کا انجام تو دوزخی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا سورت الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے آیت جو درود ہے اِنَّ اللہ النَّبِي. اس سے اگلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يؤذون اللہ پھر دنیا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا انگی گسا بھی کرنا ان کے احکامات کے مقابلے پر کسی اور کو کھڑا کرنا اور دنیا اور آخرت میں عذاب اور پھر یہی تسلی نہیں ہوئی یہاں پر غصہ ٹھنڈا نہیں آزابم مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا سجا کے تیار کر رکھا ہے زلیل و خور کر دینے والا عذاب عذاب مہینہ ذنت امیز ازاب بڑا تیاری کے ساتھ وہاں پر مہمان نوازی ہوگی ان گستاخوں کی بھائیو یہ لیکچر دو پورشنس پر مشتمل ہے پہلا پورشن آج اور انشاءاللہ اگلا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا بارلس کی ڈیٹیل سن لیجئے پورشن نمبر ون میں میں آج ان اللہ تعالی کل پانچ اہم علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا اور انہی پوائنٹس کے اندر اس لیکچر کے عزائم اس لیکچر کے مقاصد اس لیکچر کے فوائد اور نتائج کنکلوژن کیا ہے وہ سارے اسی میں ہی آ جائیں گے اگلی دفعہ صرف غصہ خانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ ہوگا اس سے ریزلٹ جو نکالنا ہے وہ آج ہی نکل جائے گا انشاءاللہ تو یہ سیونٹی ون اے ہوگا آج والا پورشن اور پھر سیونٹی ون بی اگلی دفعہ پورشن نمبر ٹو میں اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور مشہور علماء اور بزرگ ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص اور اللہ تعالی کی شان میں بھی سات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بارہ یہ ٹوٹل انیس گستاحانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں ان اگلی دفعہ پیش کرو اور یہ چیزیں ہمارے ریسرچ پیپر میں بھی چھپ چکی ہیں ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے کے نام سے ہے اندھا دھند پیروی بی کا انجام جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً تین ایم بی کی فائل ہے اپلوڈ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور ہمارے اکیڈمی سے بھی فری وہ کمپلیٹ مل جاتے ہیں اندھا دھند پیروی بی کا انجام چار پیجز پہ وہ انیس ابارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے اور اس کو کوئی عام پمفلٹ نہ سمجھیے گا الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کا آخری علاج یہ پمپلٹ ہوتا ہے اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں جنہوں نے ہماری ایل سنت پاور ڈاٹ کام ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے ایم بی اے کیا ہوا دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہے جس پر انہوں نے اپنے اباؤ اجداز کو پایا ان کو بڑے طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے یہ کمفرٹ انداز ان پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا مارو ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخے رسول کہتے تھے ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدیں اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھے ہیں لا لا چشتی رسول اللہ وہ کہتے نہیں مارفت ہی گل ہے اچھا جی یہ دیکھ دئے لا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہ مسلح اشرف ولا علیہ اشرف ولید الب اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہے تو جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ تو سمجھ نہیں آتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے جو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے تو الحمد ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ سچ پیپر بنا انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ جب دو لیکچر ہمارے ہو جائیں گے آج والا اور اس سے اگلی دفعہ اس کے بعد پھر تیسرا لیکچر ہونا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے اور بہتر کی نسبت بھی بہتر فرقوں سے سیونٹی ٹو اس کا عنوان ہوگا پھر انشاءاللہ شاء فرقہ واریت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک اثرات اور اس کا علاج یہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو ہوگا اب کتنی تمهیدی گفتگو تقریبا 17 18 منٹ کی اس کے بعد انشاء اللہ تعالی اج کا ہمارا حصہ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ درود شی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهيم و علی علی ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراهيم و علی علی ابراهيم انك حمید مجید کوشچن نمبر ون جو کہ پانچ اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اس میں سے پوائنٹ نمبر ون وہ بھائیو پرٹیکولر میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر ساڑھے تیس اکتیس سال تک میں بریلوی مکبہ فکر میں رہا انہی کی کتابیں پڑھی انہی کی علماء سے مسائل پوچھے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 یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو. مجھے کم از ہوتان کی طرح بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق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 اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے ان کے بارے میں تو اتنی زبان کھول کر کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے شتان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے حسام الحرمین پڑھے احمد بریلوی صاحب کی انہوں نے دیوبند کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں اور اس کے جواب میں جب دوبنوں نے کتاب لکھی المحند المحنت انیس 1906 کے اندر حسام الرمین 1905 میں لکھی گئی انیس 1906 میں اس میں 35 علماء دیوبان نے سائن کیے جن میں ایشل تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا یہ ہے ڈگریوں کا حال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 ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں فضول رحمان صاحب انہوں نے ڈاکٹر طیر القادری صاحب جو کہ بریلوی فکر کے عالم ہیں ان کو ٹی وی پر کہا کہ یہ طاہر الپادری ہیں طاہر القادری نہیں ہے ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر طایر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم ایس لامیات کے وہ ٹاپر ہیں اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے متحفکر کا ان سے اطرفات اپنی جگہ لیکن وہ ان کو پائر ال پادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جی سالک ہے جو وہ عیسائی تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے مسئلہ ہے فرقہ واریت مفتی منی پور صاحب جب تک بریلوی مکدف فکر کے جو کہ عالم ہیں جب تک وہ ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین ہیں پشاور کے دیوبندیوں نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے ہاں ان کے دیوبندیوں میں سے کوئی عالم لا کے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر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 اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل پا ہیں تحقیق ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کہاں پر کھولی ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگ بہت کام ہے جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں وہ پھر ہٹ بات کرتے ہیں پھر وہ کسی مکہ فکر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ آدیانی والا مسئلہ اور دوسرا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 یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باتیں پہ ہے بِاللَّهِ بھائیو میں نے تمام مقابلے فکر کو سٹڈی کیا ہے اور اللہ بجے بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ انصر موجود ہے اور ماشاء اللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر فکر میں موجود ہے شر کی بھی کمی نہیں ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن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 ایک اہل عزیز اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندھر سے کوئی صرف ننگے سا نماز نہیں پڑھے گا نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے تو کمیٹی نے کہہ رہے جنابی تو نہیں گلنا شروع کرتی انہیں نے اسی طریقے سے اہل تشہیوں کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مقبرت کی ہے تو ساب اکرام علی مرد ان کا تو مرتبہ بہت ان, ان کے لیے دعائیں منورت کرنی چاہیے چاہے جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیے کسی سنی نے تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ اور اس میں میں, میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے رسک حرام فتنا مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل پر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 درد میرا ٹکنے میں اور تو کہہ رہے آنکھ نکالنی پڑے گی تو پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے دو تین سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پارلہ جو یہ کہہ رہا تھا تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی اسپیشلسٹ اتنے بڑے بزرگ کیونکہ فتح اللد ذکری تعالیم اگر تم علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹری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 تو بھائیو یہ جو ساری بزرگ پرستی چل رہی ہے اور اندھا دند پیروی اپنے اپنے علماء اور فرقوں کی اس کا جب میں نے روٹ کاز انالیس کیا یہ انگلش میں بولا جاتا ہے کہ بائی برائی کی جڑ کو تلاش کرنا تو اصل وجہ ان ساری بیماریوں کی اور اس ساری گرکا واریت کی لانت کی اور یہ ساری حرام خوریوں کی مجھے صرف ایک وجہ نظر آئی میرے انالیس کے بعد سب کے پیچھے ایک ہی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہ ایک وجہ کیا ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی اور میں حیران ہو گیا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امسائز ہی اسی بات پر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے ول آدمی اور جہاں تک بات پہنچی کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالی کے ریپرزینٹیو تھے ان کی بات بھی کسی نے نہیں مانی ہماری آپ کی کس نے سننی ہے جو اتنے موزاد کے ساتھ آئے پہلی آیت سورت الما آیت نمبر ایک سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رسول اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کو اپنا امام مانے تو وہی جواب جو وہ کہتے تھے کالو حس بناما بجنا بنا وہ کہنے لگے ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا سانو تو ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے مسئلے حل کر دیے ہوئے ہیں ان کو نہ چیڑے بھار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نماز کا چیپٹر جب لکھتے ہیں احمد ابروی صاحب کے خلیفہ تو کچھ حدیثیں لکھتے ہیں اور اوپر نوٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ دل تو ملامت کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان حدیثوں سے میرا کوئی مقصد نماز کا طریقہ ثابت کرنا نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی حدیثوں کا ان کی نماز کا طریقہ ثابت ہی کوئی نہیں ہوتا تو کہ یہ میں صرف اصول برکت کے لیے چار حدیثیں لکھ رہا ہوں رہا مسئلہ نماز کے طریقے کا تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے یہ مسئلہ میں اس کو بریکٹ میں کہہ دوں برباد کر دیا ہوا ہے ان کا یہ بہت پہلے مسئلے حل کر دیے ہوئے تو لہذا آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اس عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اگر جائز ہوتا تو تو اللہ کے کی بھلا کیا اگر ان کے ابا اجزاد کوئی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں تب بھی انہیں کی پیروی کیے جائیں گے نہ علم ہے نہ ہدایت ہے تب بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے وہ لیا بلطاب اور دوسری آیت ہے سور لکمام کی آیت نمبر ٹوینٹی ون وہ ادا کیل اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا یعنی کتاب اللہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا ما وجدنا علیہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ابا وجداد کو پایا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتوار ہے اولکان کیا بھلا اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلتے جائیں گے اب دیکھ لیں یہ دوزخ کا فتوا میں نے نہیں لگایا وہی بات ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی قادیانی علماء سے ختم نبوت پوچھتا رہے گا اس کو کب ختم نبوت سمجھ آئے گی باقیوں سے پوچھنا ہوگا اسی طریقے سے ایک بریلوی دیوبندی بندی سلفی اہل حدیث یا اہل تشہیوں کو بھی باقیوں کی بات سننی ہوگی تبھی تو پتہ چلے گا ہمیں کہاں پر غلطی لگی اور دوسرے کہاں پر غلط ہیں یا درست <تصفح> علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو اب الحمدللہ اللہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں ایک بات تو بالکل واضح کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں اور وحی کے ساتھ جو مخالفت لوگوں کی سامنے آئی اس کی واحد وجہ آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے اب یہاں حیران کن بات ایک اور سامنے آئے گی پوائنٹ نمبر ٹو میں یہ جو آبا پرستی اور بزرگ پرستی ہے اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے کون اس سارے کے سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے جو کتابوں کو اور انبیاء کو حق مانتے ہیں ان کے اندر بھی اس لیول کی گمراہی موجود ہے قرآن کی روشنی میں کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کر دیا انبیاء کے ماننے والوں نے ماننے کے باوجود انکار کر دیا اور وہ ڈرائیونگ فورس کیا ان کے علماء کرائم علماء کرام نہیں مجرم علماء علماء کرائم اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا سورہ آیت نمبر 31 اس فلسفے کو بالکل واضح کرتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اخبار ارباب اللہ ان یہود نسارا نے اپنے احبار کو اخبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوں بڑے بڑے علماء یہ وہ ہے اتنے بڑے بڑے علماء یہ وہ ہیں برحبان اور راہب راہب کون جو سب کچھ چھوڑ چھا کے دنیا سے الگ دور دراز علاقوں میں عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے جس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہمارے ہاں بھی تصوف کے اندر آئی روحبان ان کو ان کے علماء اور ان کے روحبان اپنے بزرگوں کو انہوں نے اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر علما کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر حالانکہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ بزرگ اور وہ علماء لیکن وہ ایسے میں بزرگ نہیں وہ علماء کرائم ہیں اور بزرگان بے دین ہیں وہ علماء کرام اور بزرگان دین نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا اہل حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے بتا بھی دوں گا یہ ان کا ذکر ہے علماء کرائم مجرم علماء اور بزرگان بے دین اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور وہ پیش کی جاتی ہے حدیث تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے لیکن اس کی تھیم پرانے پاک سے سپورٹڈ ہے میں حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں اور چونکہ میں نے کچھ لیکچرز میں پہلے وہ حدیث بیان کی ہوئی ہے تو میرا رجوع بھی ریکارڈ ہو جائے گا اس ویڈیو کی وساطت سے وہ حدیث کیا ہے وہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار پچانوے نمبر حدیث ہے اسی آیت کی تفسیر والے چیپٹر میں جامعہ میں سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس و یہودارا نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر وہ حدیث کیا ہے کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے عیسائی تھے ان کے والد حاتم تائی کے یہ بیٹے ہیں یہ مسلمان ہو گئے صحابی ہیں الحمد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک آیت ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ علماء کو یہود و نصارا نے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر تو ہم نے تو کبھی اپنے علماء کی پوجا نہیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اپنے علماء اور بزرگوں کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال اور ان کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے بغیر یہ دیکھے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ان کا یا رسول اللہ ہے صحیح تھا تو فرمایا یہی تو اپنے علماء کو رب ماننا ہے اچھا اس کو کچھ علماء نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے لیکن اصول محدثین پہ یہ روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے غفایت بن آئین یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور خود امام ترمزی نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے اس راوی کے اوپر جرا کی ہے کہ یہ راوی جو ہے کمزور راوی ہے حدیث میں لیکن یہ تھیم بالکل پرفیکٹ ہے اور الحمدللہ میں بڑا پریشان تھا تو میں نے جب یہ حدیث مجھے پتا چلا ضعیف ہے تو میں نے قرآن پان میں تلاش کیا کہ اس تھیم پہ مجھے کچھ آیات ملیں تو دو آیات مجھے ایسے مل گئیں جس سے یہ تھیم بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ تھیم بالکل ٹھیک ہے اور وہ آیت ہے سورت الاحقاف کی آیت نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود و سارا اور مشرقین مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سکھائی کہ آپ فرمائیے بھی کتاب لہذا بھی کتاب لہذا من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بحث کرتے ہیں تو ان کو فرماؤ کہ تم اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری کتابیں نازل ہوئی ہوئی ہیں آسار ہے علم کے تمہارے انبیاء کے جو آثار احادیث چلتی آ رہی ہیں ان میں کوئی بات موجود ہے تو وہ لا کر مجھے پیش کرو یہ باتیں نہ میرے ساتھ کرو کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں علماء دین فرماتے ہیں کتاب لے کر آؤ یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں انبیاء کرام کے اگر تم سچے ہو زیادہ قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں اتارٹی نہیں بلکہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صحیح سبق کے ساتھ آئے وہ چیز اتھارٹی ہے اور دوسری آئے اس کنٹیکسٹ میں سوریا عال عمران کی انیس نمبر آئی ہے یہ تو فلسفے کو بالکل واضح کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا دین ان اللہ The only acceptable religion in the sight of Allah is Islam بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے آگے کیا چلتا ہے وہ مختلف اللدین ات الکتاب اللہ ممبا جا بغم بہین اور یہود و نسارا کے علماء نے اس کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس ڈیفینیٹ علم کے آ جانے کے بعد جو اس چیز کو نہیں مانا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی بغم بئین ہوں آپس کی ضد کی وجہ سے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ میری بات مان جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں آج جدید دور میں کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں میں پیچھے چلوں ہاں یہ انبیاء میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے ان کے لیے یہ بیماری نہیں ہے ان کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ کہیں گے کہ میرے پیچھے چلو کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پیروی کرو ہاں شیطان ہو جائے اگر تو اللہ بات ہے ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر کرو مشروط ریئلٹیو اطاعت ایبسولوٹ اطاعت نہیں اگر کوئی ایبسولوٹ اطاعت کہتا ہے اپنی تو وہ بندہ پھر راہ حق سے ہٹ چکے <تصفح> <تصفح> <وَلِي عَضو بِللہ تصفح> تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آپس آپ کی ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا کہ انہوں نے انبیاء رام کے ماننے والوں نے ان کی کتابوں میں آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرڈیشن موجود ہیں میں کئی دفعہ پورے پورے ریفرنسز بتا ٹائم نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے غزب کیا ہے میں یکریات تو جو کوئی بھی جان بوجھ کے اللہ کی آیات سے کفر کرے گا ان اللہ صدی الحساب تو بے شک اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے دھمکی ہے اس کے اندر کہ دنیا کے اندر موجے مار لو آخرت میں تمہاری پکڑ ہونے والی ہے تو بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک مبارکی دنیا میں موجود اور علماء نے ان کی بات نہیں مانی کیوں علماء یہود کے پیروکار کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پادل ہیں اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ تو عمر میں وہ بہت بڑے تھے اسی اَسی نوے نوے سال کے بابے جو ہیں وہ خیبر کے قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بڑے بڑے علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہارڈلی عمر 52 سال تھی اور آپ کی تو داڑھی مبارک بھی وا تک سفید نہیں ہوئی مکمل ہی کالی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مالک کہتے ہیں بیس سے زیادہ بال سر اور داڑھی کے ملا کے سفید نہیں تھے بیس سے بھی کم تھے یہ حضور کا موچ تھا کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی نشانی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید ہوئی نہیں کبھی سوائے چاند ہے کہ کن پٹی پہ بال اور یہ ایک دو بچی پہ اور کچھ سر کے بیس بیس سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں یہ آپ کا موچ تھا تو یہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے وہ غلط ہیں اور یہ کل کا نوجوان ٹھیک ہے ان کے لیے تو نوجوان ہی تھا نا جی اسی سال کے بابے کے مقابلے پہ پچاس باون سال والے بندے کی کیا عمر ہوتی ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا یہ ایسی بیماری ہے آبا پرستی اور بزرگ پرستی کہ انبیاء اکرام علی السلام کی مخالفت پر لوگ اتر آتے ہیں آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھی جاتی ہے اور بھائی وہ یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف یہودارا کی باتیں ہو رہی ہیں بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے اور یہ حدیث تقریباً دنیا کی تمام احدیس کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم بھی اور ترمزی کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اسی رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بربالشت جس پر اگلے گزرے ہوئے لوگ چلے اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سراب میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے رام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ <سلام> اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نسارا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا کہ اگر یہود و نسارا مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں یعنی یہود و نصارا کی ساری برائیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے بیماری وہی چلتی آ رہی ہے کتاب و سنت میں جتنی خرابیاں ان کے علماء اور بزرگوں میں تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا لیکن لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہے پاکستان میں بریلوی مطلب فکر کے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تو انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ حدیث کوٹ کی اور کہنے لگے کہ یہ جو بیماریوں کی بات ہو رہی ہے نا اس سے مراد کوئی شرکیہ عقائد نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن ایڈاپٹ کریں گے میری امت کے لوگ دیکھیں کیسے ریسوں کو بدلتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جو یہود و سارا فیشن کریں گے وہ امت کرے گی عقیدوں کی خرابی نہیں آئے گی ماشاءاللہ یہ آپ کس نے گارنٹی دے دی ہے تو اس حدیث کا شان ارشاد جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا حدیث کا شان فرمان بھی موجود ہے یہ حضور نے کہا کس کہ موقع پر تھا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و سارا میں کیا فیشن کے اوپر کہا تھا یا ایک شرکیہ عمل کے اوپر کہا تھا وہ الحمد موجود ہے جامعہ تل میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے ساوئے کرام کہتے ہیں ہم غزوہ ہنین کے دوران ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک درخت تھا جس کو ذات انواب کہا جاتا تھا وہاں پر مشرقین برکت کے لیے اپنا اصلاح لٹکایا کرتے تھے جیسے آج بھی درختوں کے پر یہ مختلف قسم کی اور ٹاکیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ مشرقین بھی کرتے تھے ادھر سے مت کر کے جاتے تھے تاکہ ہمیں جنگ میں پتہ ہو تو صحابہ اکرام علی امردوان نے وہاں پر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جہاں سے ہم بھی برکت حاصل کر لیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کہا سبحان اللہ یہ حضور کہتے ہوتے تھے جب بہت حیران کن بات ہو اور اس میں ہے سبحان اللہ امپلائڈ ہے تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ صورت الراف کی آئے نمبر 138 سو پڑی کہ جب موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر لوگ بتوں پر احتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو موسا علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی کنسنٹریشن کے لیے بت مقرر کر دیں وہ اللہ کا ہی بت بنا دیں تاکہ ہم کنسنٹریشن کے لیے اس پہ احتکاب کریں تو سعید اللہ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ان لوگوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور وہی ہوا جب موزا علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کے ساتھ وہی اشرد کیا اور معبول بنا بھی لیا جھوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تم نے تو وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے پیروکاروں نے وہاں پھر آپ نے ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی جو اور بخاری اور مسلم میں ہے اللہ کی قسم تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی تو یہ بخرابی کون سی تھی اس پہ میں نے پورا الحمد لیکچر دیا مسل نمبر ایٹ کے نام سے صرف بیس منٹ میں کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے یہ جو فراڈ مجھایا ہوا ہے کلما گو جو ہو گیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا واقعی جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب کہ کلمے میں فالٹ ہے اگر کلمہ پڑھ کے بھی کوئی شرک کر رہے یاد تعالی مولویوں کے ایسے چڑھ گئے تو پھر بیڑا کریں علمی پوائنٹ نمبر تھری الحمدللہ اللہ قرآن و سنت کے دلائل میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ آبا پرستی بزرگ پرستی علماء کی اندر دیروی ہے بغیر دلیل کے لیکن یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے صرف اگر دنیا میں نقصان ہونا ہوتا تو خیر تھا چالیس پچاس سال کی کسی زندگی برباد کر دی کسی کی خیر ہے لیکن بھائیو اس سے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی ان علماء کی وجہ سے برباد ہونے والی ہے ان علماء سے مراد جو علماء سو ہے علماء کرائم اور بزرگانے بے دین علم کرام اور بزرگان دین مراد نہیں وہ تو حزب اللہ ہیں ان, ان, ان سے ہی تو دین سیکھنا ہے لیکن ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے یا حضرات کیا فرماتے ہیں ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتا ہے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صحابہ کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی اللہ علیہ اجمعین اب بھائیو آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے یہ الحمدللہ یہ اتنی انٹلیکچل گفتگو ہے کسی بندے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی گفتگو ہے یہ مسئلہ سمجھانا کہ یہ علماء کے پیچھے چل کے آخرت برباد ہونے والی ہے اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے دو مقامات ویسے تو درجنوں ہیں لیکن دو امپورٹنٹ ترین ایپیکس جو ہیں وہ میں نے چوز کیے پہلا ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر ستائیس سے تیس تک بسم اللہ الرحمن الرحیم والم اللہ ید اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ سوا کے منہ ڈالے گا ایسا حیران ہوگا ٹھیک ہے بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا مجھے تو میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چوا کے منہ میں ڈالے گا کہے گا یقول یا لئی تلفظ تمہار رسول سبیلا کہ افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا دیکھ لیں وہی بیماری رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لتا ہائے افسوس لئی سنی لم اخلان خلیلا کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ فلاں شخص کے ساتھ فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹی ہوتی اس کے پیچھے میں بیڑا گرک ہو گیا میرا اور وہ کیا لقت ابنی ان ذکر بے شک اس نے میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس اب ذکر قرآن سے انا ذکر انہوں بادنی باد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں نہیں نہیں اتنے بزرگ پاگل تھے بیڑا گرا کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی انسانی خز اب اللہ نے شیطان کہہ دی کہ بے شک شیتان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا وکان رسول یا ربی حاض قرآن محجورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے جس کی شکایت امام کائنات سید الفلی والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللہ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کی شفاعت کون کرے گا ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں حق ہے لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پوچھ ڈالا شفاعت نہیں اس کی ہونی پھر شکایت لگنی ہے الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا کرک بولے آ تو بلّہ ہی اللہ کے پناہ میں آتے ہیں ہم دوسرا موقع صورت الحضاد کی آئند نمبر سکسٹی سکس اور سکسٹی ایٹ یو ملب وجوہ النار جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے جیسے یہ سیخ کباب تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے یقولون یا لیتنا تنا اطان اللہ و اطان رسولہ کہیں گے ہائے افسوس کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیماری بھی آ جائے گی ان کی کیا ہے وہ ساتھ ہی آگے وکالو ربنا اطانا سات و قبرانا یہ وہی اے رب ہمارے ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سادت مند لوگوں کی بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ یہودیوں کے چہرے بڑے خوبصورت ہیں الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے وہ ہے جو بندی مکتب فکر سے تھے سب میرے کہنے لگے گی آپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی ہے میں آپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتا میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکا کھاؤ اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا تو کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے تو اتاپ کی بڑے بڑے سادت مند لوگوں کی بکو بھرانا اور بڑا بڑوں کی اتنے بڑے بڑے یہ وہ ہے. کبرانا کبیر بڑے بڑے سبھیلا <الصَّبِيلَة> تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمرا کر دیا تھا دنیا میں لیکن آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کہیں گے یا اللہ آب کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن سنی رب نا من الزاب اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور ان پر بڑی لانت کر چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے یہ وہ دوستی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہاں گئے اللہ ان کو دگنا عذاب دے ان پر بڑی لانت برما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامنے قدم چھوڑ دیا تھا یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے سورہ حامیم اسجدہ آیت نمبر انتیس ربانا ارین الدین جنی و <وَالْإِنس> یہی لوگ پھر جب دو میں پہنچے گئے گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بیچتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بیچتے ہیں اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی ایون آپ کو پتا بھی نہیں چلا قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے میرا کلام سنا انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں جنوں کی تو یہ جو بندہ کہتا ہے نا فلاں مندے کے قبضے میں جن ہے اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے وہ جنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں ہاں بالکل تو اے رب ہمارے ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا نہ جان گما تہتا ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا گرا کیا تھا اور یہ آپ میرے دل سے پوچھیں میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتابوں سننے سے دور رہا آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں آخرت میں تو یقین ہے دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا کس امید سے چلائی رکھا تو کیا مت والے دن اللہ ہمارے بزرگوں کو اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے تحت اقدامنا ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے لیجیے تاکہ دوزت کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے اتنے بار کے نا ان دوزت کے تھڑے حصے تا سا رون سکون ملنا ہے لیکن کوئی نہیں ملنا لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا تو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامنے کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلانے برات کر لیں ادروائز بیڑا غرق ہونے والا ہے اچھا اب یہ اتنی آیات ہیں بالکل واضح ہیں لیکن مولوی کے پاس ایک ایسا زہریلا نسخہ ہے جس سے وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنے زوم میں او جی یہ آتے تو کافروں کے بارے میں جناب ساڈے کو بڑیا فکیاں نے اینٹی وینم نے زیرد علاج آتے بہت اینٹی ویڈم ہے یہ آخری ان کے پاس حل ہوتا ہے یہ کافروں کے بارے میں تو بھائی قرآن کافروں کو دو خود نہ پڑھو قرآن پاک بھائیوں رولز ہیں یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کا قانون صرف عوام کے لیے اور جو ٹریفک کا آفیسر ہے اس کو ڈبل لٹر پڑھیں گے اگر اس نے اشہارا توڑا کہ تو, تو دائی تھا اس کا کہ ٹریفک کی پابندی کرو تو مسلمان کے لیے تو ڈبل اذاب ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے کافر تو کافر ہے تو یہ بالکل بات غلط ہے قرآن پار کے بارے میں ہے جسے فٹ اس کو گفٹ جس سے کو رول لگتا ہے قرآن کی آیت وہ اس پر اپلائی ہوگی چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے یہ بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اور میں اب اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ للہ مسلم امام احمد میں تو بالکل گاڑا فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نمازی کے لیے قیامت والے دن نماز نور نجات اور دلیل ہوگی اور بے نمازی کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ نجات نہ دلیل حشر فرون حامان اور کارون کے ساتھ ہوگا ولی آب تعالی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ پکی والے جواب کے بغیر کام نہیں چلتا میں نے علمی طور پہ تو بتا دیا کہ یہ رولس اینڈ ریگولیشن ہے پھکی والا الزامی اینٹی وینم جواب کیا ہے بڑا آسان طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا ایک بریلوی مکبر فکر کے کسی بندے سے پوچھے کہ بھائی یہ قرآن پاک میں جو آئے ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لامت کر جن کی وجہ سے ہم ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا ان کے اپنے مرید کے کلمے کو تو یہ مرید قیامت والے دن اللہ سے نہیں کہے گا کہ اللہ ہمارے اس بزرگ کو دگنا عذاب دے جس نے میرے اس کلمے کو انڈورس کیا ہاں جی بالکل کہ بارے میں آئے اس کو نہیں پھر نظر آئے گا یہ کافروں کے بارے میں گا بالکل بالکل ایسے ہی ہے اسی طریقے جو دو بندی کے پاس چلے جائیں اس کہیں گے ہمارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے احمد ابریلوی صاحب کی کافی غلطیاں نکالی ہیں وہ کافی ان کے قائد میں خرابیاں تھیں اب لوگ تو احمد ابریلوی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں اور قرآن پاؤں میں آیا ہے کہ یہ جو چلنے والے پیچھے ہیں نا یہ احمد اللہ دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو یہ صاحب کو پھر صاحب ہاں جی بالکل ہوگا کیوں نہیں ہوگا پھر یہ کہیں گے ادھر ایک مولوی اتنا بڑا دیوبندی مولوی جس نے کہا رہی ہم نے تو کشف کے ذریعے دیکھا کہ اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ آزاد بیلوی صاحب کو قبر میں ہو رہا ہے بولے جہاں تک کشیپ پہنچتے ہیں پھر ان کے تو یہ سارے فرمولے نا دوسروں کے لیے پھر ادھر آئے بھی کافروں کے بارے میں نہیں رہے گی کہ جی نہیں اس میں تو واضح ہے جو جو بھی اسی طریقے سے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھا مسلمانوں میں سے یہ الگ ہوا نا غلام امداد کادیاانی کے جو پیروکار غلام امداد کادیانی کے پیچھے چل کر اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں کیا قیامت والے دن وہ نہیں کہیں گے کہ اللہ غلام احمد کادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے <تصفح> کہیں گے تو آپ وہ کافروں کے بارے میں وہ جدیا کو ہمارے علماء نے کافر قرار کرا دی دیا آپ کے علماء نے تو سب کو ایک کافر کرار دیا ہوا ہے کھول کے دیکھے فتوے مجھے بتائیں کہ عالم کے بارے میں فتوا چاہیے دیوبندوں کے المار کو بریلوں نے کافر قرار دیا ہوا بریلویوں کے المار کو دیوبندیوں نے کافر قرار دیا ہوا ان دونوں نے اہلدیز کو دیا ہوا اہل حدیز یہ تقفیر اور خوارش والا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے یہ تھوکے حساب سے فتوے ساروں نے سنبھال کے رکھے میں کسی کو نہیں چھوڑا ہوا سب ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں ہاتھ بار ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کہہ رہے ہیں. دوسروں کو کہہ رہے شیتان ہے اتنا بڑا بزرگ وہ بھی بزرگ نہیں نظر آئے کر دوسروں کے بزور شیطان اپنے بزرگ اتنے بڑے بڑے تو میں وہی ننگا جملہ بولوں گا بھائیو ان کو پھر کہنا چاہیے قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں تھے ورنہ آپ کے امی ابو قادیانی ہوتے تو طارق جمیل صاحب بڑے عالم نہ ہوتے بلکہ پھر غلامت قادیانی بڑے عالم ہوتے پھر ڈاکٹر سیل قاضی صاحب بڑے عالم نہ ہوتے غلامت قادیانی بڑے عالم ہوتے پھر آپ کو کوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا عالم نہ نظر آتا آپ کو غلامت کادیاانی بڑا عالم نظر آتا آپ کے امی ابو دیوبندی تھے آپ دیوبندی ہیں آپ کے امی ابو بریلوی تھے آپ ریلوی ہے آپ کے امی ابو اہل حدیز ہے تو آپ اہل حدیز ہیں آپ کے امی ابو کاری ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے اور غیر امیدیوں کو کافی سمجھتے ہوتے یہ ہے ٹوٹل ان کی پوری گیم ٹوٹل تحقیق کی طرف تو آتے ہی دماغ بند سننے اور مولوی نے ایسی پھر پٹی پڑا دی تو نہیں نہیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آب یہ ذرا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں بخاری اور مسلم میں دس دس کم کم ترک موجود اس حدیث کے انتہائی سخت الفاظ اس حدیث کے اندر آئے دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور امام بہاری اور امام مسلم کا متکم کم دس دس کی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کافروں کے بارے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا پوچھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے وزع کو اثر پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہے کیونکہ بہاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی سلم کے امتیا کے وضو چمک رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں تو یہ کافر ہوئے عزائے وضو کس کے چمک رہے ہوں گے جو حضو کر کے نماز پڑھتا ہے یہ مسلمان ہے آگے آپ دیکھیں یہ کافروں کے بارے میں حدیث ہے یا مسلمانوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوضے کوثر پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا رہوں گا حوضے کوثر سے اور میرے حوضے کوسر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے آمی آمی آمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میں اپنے حضر کو اثر پہ جب امتیاں کو پلا رہا ہوں گا تو میرے کچھ امتی آئیں گے سامنے ان کو جب میں پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشروب نہیں پلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ میرے امت ہیں ہے وضو بھی چمک رہے ہیں حضور نے پہچان لیے کافر کوئی نہیں مسلمان ہی ہے ہاں بگوڑے مسلمان ہیں اس قسم کے جو بزرگ پرستی میں ہم ربدلا تھے اور یہ بات یاد رکھیے گا ہم کسی کی تقریب نہیں کرتے بریلوی بی، دیوبندی اہل دیشیا جو بھی اہل قبلہ ہے ہم کسی کی کوئی تقریر نہیں کرتے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ خواہش کا طریقہ ہے کسی کو کافر قرار دینا ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ ہاں جہاں پر غلطی لگی ہے غلطی کو غلطی کہتے ہیں یہ ہے سولوشن اینڈ پرابلم آنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا بدر آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تعالی یہ حدیث روایت کر کے سیدنا عبد اللہ بن ابی ملئی کا اللہ علیہ تابی جنہوں نے صحابہ سے یہ دیدیز سنی اس عدیز کے ساتھ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تج سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی دنیا سے رخصتی کے بعد وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ کرے آمیر یہ وہ دعا کیا کرتے تھے یعنی وہ تعویظ اس, اس نے تفسیر بھی کر دی کہ یہ ہے ہی مسلمانوں کے بارے میں تو اب یہ جو کہنا کابروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمان یہ کون لوگ ہیں جسے فٹ اس کو گفٹ تو قرآن پاک رولس اور ریگولیشن کی بک ہے یہ کسی ایک گروپ کے لیے یعنی پوری انسانیت کے لیے ہے اس میں رولس ہے جو بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی حتیہ کی صورت العذاب کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے آ کی تو میں دگنا عذاب دوں گا دیکھ نبی کی بیویوں مسلمان کہہ رہی میری کہہ رہا ہے کرو تو پڑھ لیے ایک بار بس ان جنت میں جائیں گے تل کا امانی یو یہ ان کی وشفل تھنکنگس ہے یہ بھی ایک یہود و نثارا کی خرابی تھی وہ کہتے تھے ہم ہم تو جنت میں جائیں گے چند دن کے لیے دو میں جائیں گے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا بس ایک کھیرا لگے گا اور وہی خرابی یہاں بھی آ چکی ہے اب بھائیو آخری دو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو کنکلوژ والے ہیں لیکن ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجیے اللہ محمد, علی محمد صلی اللہ محسمد کما سلط برالیم کشمین اللہ مبارک محمد یہ تین پوائنٹس کے اندر ہم نے ساری بیماری الحمدللہ سمجھ لی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گمراہی کی اثر وجہ کیا ہے اب اس کے سولوشن کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے ویسے تو حل اس میں امپلائڈ ہو چکا کہ ظاہر ہے جو بیماری ہے اس کے الٹ کام کیا جائے بیماری ہے بزرگ پرستی اس کے الٹ ہے اللہ اور اس کے رسول یہ تاج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر بھی بات کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے بھائیو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور ٹین کمانڈمنٹس جو تورات انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہمارا بھی پیپر نمبر پمفلٹ چھپ چکا ہے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 ڈگری والا علم ہوگا تو اس سے پوچھے کیا ہر چیز کا ایسے علم ہے تو قرآن پاک میں ایک ہزار آیات سائنٹفک فیکٹس کے اوپر ہیں جیالوجی پر ایسٹرون کے اوپر اسی طریقے سے ایمبرولوجی کی فیلڈ کے اوپر یہ ساری کی ساری سائنٹفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہیں تو اللہ ہی کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا تو پرفیکٹ تو قرآن اور کا کوئی بھی عالم نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہاں چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے وہ ایک ریڈی بان بھی سیکھ سکتا ہے ایک پڑھا لکھا انسان بھی ایک ڈاکٹر بھی ایک انجینئر بھی اور ایک ان پڑھ بھی اتنا علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزرنی ہے اب یہ راکٹ سائنس ہے عیا کا نا و عیا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے کوئی بندہ یہ علی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے اس کے بعد تو بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں تو بھائیو قرآن پاک نے توہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی بلا تب فمال عیم احسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو ام سما بل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 وہ یعنی سائنس قرآن صرف ان دو لون کو مانتا ہے تیسرے کسی کو انہی کی بنیاد پہ فیصلہ آگ جلاتی ہے پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے اب قرآن میں کہیں لکھا کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتی لیکن یہ ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کیا سائنٹفک فیکٹ کے ذریعے یہ چیز ثابت ہوگی یہ قرآن و سنت کی طرح ہی اچت ہے قرآن نہیں کہا ہے ولا تک کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نہ کی نشانی ہے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 من تابیا ہدایہ فلا فافن علیم بلام یا تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی کم و لذیذ نہ کفرو بھی آیا اور جو کتابوں سے کفر کرے گا کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں اس سے بڑا کفر ہے کہ کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہ اس کو تو منافع کہا جائے گا جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرنا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 جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا جو پیروی نہیں کرے گا خود خود بد بخت ہو جائے گا اور قرآن میں سورہ القبوت کے اندر بھی آتا ہے وہ لدین جادوفینا لنح دینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہ کھول دیں گے تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ توفیق تو دے نہیں جب آپ خود کک ماریں گے ایمان اس دنیا کی سب سے علیٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بانٹے گا مسلمان کو بھی ایپٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی گھر پیدا ہو گیا تو آپ جنت گرنٹیڈ ہوگی ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے بلا ہی تعالی اور تیسری آیت اس کانٹیکس میں سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس ہے یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑیے گا آیت نمبر پچاس سورہ سبا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا آپ ان کو ایک دو دو کر دیجئے کہ گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی کا بوال مجھ پر ہی ہوگا وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو اللہ ہم کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا میرے پہ ہی ہوگا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 اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شبر الموری مشدفاتا اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں بک اللہ محدا اور تمام یہ نئے کام بزاٹے ہیں مک اللہ بزر اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں مک اللہ ولال فنار اور تمام گمراہیاں دو زخ میں لے جانے والی ہیں یہ صحیح مسلم میں سن نسائی میں مسلم امام احمد میں مکمل اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مہرا نمبر ایک کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے دو گھنٹے کی گفتگو ہے یوم عرفہ نو ذی الحجہ چودہ سو ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمد للہ پچاس آیا سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے اب آج ہے آخری پوائنٹ کی طرف بس اس پوائنٹ کے بعد جو باقی لیکچر ہے اگلی دفعہ ہوگا اب یہ بڑی اہم بات ہے ایک دفعہ ذرا روشی پڑھ لیجئے اللہ مصلی علی محمد محمد کما صلی تعالیٰ حمید مجید اللہ بارک علی محمد محمد کما حمید مجید بھائی یو اٹینٹو ہو کے یہ آخری پوائنٹ اب کسی میں ہی وہ نتیجہ ہے کسی میں کنکلوژ ہے اس پوری گفتگو کا پوائنٹ نمبر فائیو میں بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی ہی اہم بات یہ پلے باندھ لیں کہ یہ ساری گفتگو جتنی ہوئی اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جن پرسنالٹیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے اس سے مراد ہمارے پہلے تین سو سال کے بزرگان دین اور اصلاف نہیں بلکہ بعد کے لوگ ہیں اور بعد میں بھی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے سارے نہیں ان پر فتوا کیا ہے وہ اللہ کے سبرد ہم کرتے ہیں ہم سے ان کی غلطی کو واضح کریں گے کیونکہ پہلے تین سو سال کے جو لوگ ہیں ان میں خیر غالب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن خود ہی فرما دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو تمام دنیا کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد ان کا جو مجھے دیکھنے والے ہیں یعنی صحابہ اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین اور تب تابین یہ تین قرم قرم کہتے ہیں عربی میں زمانے کو یہ تین خیر القرون ہیں تین بہترین زمانے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہو گیا ہوا ہے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے نمبر ایک نمبر دو امانت میں خیالت کرنے والے لوگ پنجابی میں ویسے بڑی سخت بات ہے لیکن سن لیں پنجابی میں محاورہ کتی چورانا رلی ہے سنا وہ کتا کس لیے رکھا جاتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کس کا ذمہ ہوتا ہے علماء, علماء, علماء کا جب علماء ہی وہی کام شروع کر دے کہ لوگوں کو گمراہ کن باتیں بتانا شروع کر دیں تو باہر سے کیا اسلام پہ حملہ ہونا ہے کتی چورانا رل جائے تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے بولے آزوب اللہ تعالیٰ تو معذرت اگر کسی کو یہ بات بری لگے لیکن بعض اوقات پنجابی میں چیزیں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں امانت میں خیانت کریں گے امانت دی تھی دی. قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھنا ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا انہوں نے یہ کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کر دی آپ یہ پڑھیں فضائل امال فضان سنت ارحی کو مختوم یہ کتابیں پڑھیں آپ چودہ ستارے پڑھے اہل تشہیوں کی کتاب چاروں نے نام لے تھے کوئی ناراض نہیں ہو رہا ان شاء اللہ اریکیق <تصفح> المختوم میں بھی بہت صحیح روایتیں موجود ہیں تیسرا فرمایا کہ جھوٹی گواہیاں دیں گے وہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ میں کیا ان دن آپ کو بشوا لوں گا پھر شیخل کا جنانی رحمت اللہ لے کا نام لیں گے جھوٹی گواہیاں دیں گے اور چوتھی چیز یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اب سمجھ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوتھی چیز تین سو سال کے بعد یعنی تین کورکن کے بعد آئے گی کہ لوگ موٹے ہوں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی موٹاپے کو پسند کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں تو موٹا بندہ ایسے ہی نہیں لگتا موٹاپے کو پسند کریں گے کیا مطلب سی گل جی ہے موٹاپے کو پسند کریں گے تند دھو ہوں گے اور آپ دیکھ لیں ان کو کتنا کتنا کھاتے ہیں گے کس طرح پودیاں نکلی ہوتی ہیں اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں اسی پھر گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور فرض کے بعد سنت موقع بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر وہ اجرے میں چلے جاتے ہیں جی وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ موٹاپا موٹاپا عام ہو جائے گا اور موٹاپے کو پسند کریں گے کسی کو بیماریوں وہ الگ بات ہے لیکن یہ دنیا کے سارے موضوع کو ایک ہی بیماری لگ گئی ہے اتنا بڑا تو یہ کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے جو پھیل گیا موٹاپا کو وبائی مرض بھی نہیں یہ بھی یاد رکھیے گا تو یہ وبائی مرض روحانی طور پہ وبائی مرض ہے جس کے اندر وہ بیماری موجود ہے کہ وہ فطرے مال کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اور کتان سے بھاگتا ہے اور زو کی زندگی سے بھاگتا ہے اور بہاری اور مسلم کی اس حدیث کو بلا چکا ہے اللہ محمد اور عالم محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ حدیثیں صرف بہاری مسلم میں لکھنے کے لیے ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا چار چار بندوں کی خوراک کھا جاتے ہیں اور پھر وہ خوراک پوری کرنے کے لیے پھر انہوں نے طریقے ڈوائز کیے ہوئے چندے کے پھر تک یہ کرتے ہیں یہ آپ تو چونکہ جہاد پہ جا نہیں سکتے آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے تو آپ ہمیں چندہ دے دیں آپ کی جگہ ہم کر لیں گے وہ اس طرح چلتا ہے یہ آپ کی پھر اس طریقے سے ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا اہل حق بھی موجود ہوں گے لیکن مجھ سے نہیں پوچھنا حق کون ہے مجھے بھی کون پتا تو میں احتیاطن کہہ رہا ہوں تو جب کتاب سے بھاگیں گے جہاد سے دور ہٹیں گے تو پھر موٹاپے کو پسند کریں گے یہ حدیث الحمدللہ مجھے سمجھ آئی ہے اس ہفتے میں کہ یہ مٹاپے کو پسند کریں گے مٹاپا عام ہو جائے گا یہ تین سو سال کے بعد یہ کام کیا ہوا اور یہ تین سو سال کا عدد بخاری اور مسلم کی متفق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو روئے زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی اور ابن عمر کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی اور آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحابہ کا کرم یعنی صحابہ کا زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے اور ہمیں پتا ہے کہ آخری صحابی ابو توفیل عامر بن واطل رضی اللہ تعالیٰ نے المتوفا حضور صلی اللہ علیہ حضور سے وفات کے تقریبا 99 نائن اور کچھ مہینوں یعنی سو سال کے بعد وہ فوت ہوئے ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زمین پر زندہ نہیں تھا یعنی آخری صحابی حضور سے سو سال کے بعد فوت ہوئے تو پہلے سو سال صحابہ کا کرم اس سے اگلے سو سال تابئین اور اس سے اگلے سو سال تباہ تابئی اور الحمدللہ ہماری تمام احادیث کی جو میجر کتابیں ہیں وہ انہی تین سو سال کے اندر خیر القرون میں لکھی گئی ہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے لہذا اس زمانے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ واقعی بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں نے میں نے کہا کہ ان کی آنکھ ان کی قدموں کی خاص میری آنکھوں کا سرمہ تابین میں سے حسن بصری ہوں اور رحمت اللہ علیہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابی سعید بن مسیب سعید بن جبید رحم اللہ اجمعین پھر اس کے بعد آپ تباہ تابعین میں آ جائیں امام اوزائی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے اس کے بعد تباہ طبہ طابین کے اندر امام ام بن حمبل عبداللہ ابن مبارک سفیان بن عیانہ اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم امام اد یہ تمام کے تمام لوگ الحمد یہ اہل حق اہل سنت کے منحج کے علماء اہل سنت یا اہل حدیث کیا حدیث فرقہ نہیں منج فرقہ واریت اسلام میں ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب ٹاپک آئے گا تو یہ ہے صحیح بزرگان دین اور ان کی تعلیمات کیا ہیں یہ کن چیزوں کو حق سمجھتے تھے وہ الحمدللہ الگ سے میں تین لیکچرز دے چکا ہوں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں لیکچر نمبر ایک تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے یہ مسئلہ نمبر دس کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کہ تکلیف کیا ہے اور اصتباع سنت کیا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے دوسرا مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے صرف پچیس منٹ کی گفتگو ہے تکلیف اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے بزرگان دین یہ بزرگان بے دین نہیں بزرگان دین اسلح اور تیسرا اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاپ ڈاٹ کام پر اور چوتھا لیکچر تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایشوز کو ریزالو کر گیا جو ہماری پچھلی سیٹنگ ہوئی تھی رب الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں تقلید کا مسئلہ یہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں ایک سو چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ستر بی کے نام سے تو یہ ہے وہ اصل بزرگان دین جن کے بارے میں قرآن میں آیا فص ال ذکری انکن تم لا تعالم اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ جالی ڈگریوں والے علماء نہیں ہے جعلی ڈگریوں والے سیاستدان ہیں جالی ڈگریوں والے, والے علماء بھی ہیں ظاہر ہے وہ ڈگری جالی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈگری لے کر بھی لوگوں کو غلط بات بتا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں بزرگ فرماتے ہیں اور حضرات فرماتے ہیں یہ کون سے علماء ہیں جو اس چیز کے اوپر پیرا ہے سورة النساء کی آیت نمبر 59 اسی پہ میری تقلید والی وہ گفتگو ہے یا یو الدینہ آمن اطی اللہ و عتی الرسول الامر مین کو ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم نے حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو امیر المومنین کی خلیفہ المسلمین کی لیکن اس کی اطاعت ایبسلیوٹ نہیں ہوگی تم بھی شی ان ردو اللہ و جب تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے آپس میں حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی آج ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کا رسول کتاب و سنت وہ فزیکل فارم میں تو موجود نہیں سامنے لیکن کون پلٹائے گا انکم تم تک من اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو بل الاخر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو قیامت کے دن سے ڈرتے ہو تو پھر ہی تم اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ گے ورنہ تو اسی میں ہی چکر میں پڑے رہو گے کہ بزرگوں نے فرما دیا یہی کافی ہے ذالک کا خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے وہ اختن تویلا اور یہی جام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے اب جناب آئیے اس گفتگو کی طرف جو پانچ سات منٹ میں یا دس منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی لیکن یہ چیز ہے چسکے والی اس پہ تو ایک گھنٹہ بولا جائے تو آپ لوگ بیٹھے رہیں گے اور وہ ہے فرقہ باد بز یہ جتنی ہم نے ویزیں سنی یہ پرابلم اینڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں بزرگان بےدیم اور علماء کرائم اگر ان سے چیزیں ثابت ہوں اگر ثابت نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے سب انشاءاللہ میں بتا بھی دیتا ہوں اس میں ان کی نشانی کیا ہے بزرگان بےدین کی اور ان کے فالوورس کی اور علماء کرائم مجرم علماء کی کہ ان کو جب بھی آپ کتابوں سننے سے کوئی بات بتائیں گے نا تو ان کے لیے اس بات کو ایک جملے سے ریجیکٹ کرنا آسان ہوگا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تو یہ ہی بات کرتے رہے مکھھی اڑانا جس طرح ہوتا ہے نا کسی کے کھانے پر مکھھی بیٹھی اس نے یوں کر کے اڑا دی اس طرح ان کے لیے قرآن حدیث کو ریجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہی بات یہی قرآن پاگ میں آیا بل تبیر ما وجدنا نہ آڈے آبا آنا ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آبا اور جداب کو پایا ان کے بارے میں میرا جملہ یاد رکھیے میں ان کے بارے میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ چاہے علماء ہو یا عوام ان کے بارے میں میرا ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں یہ پہلے جو بندی ہے بعد میں مسلمان ہیں یہ پہلے اہل دیس ہیں بعد میں مسلمان ہیں یہ پہلے اہل تشو ہیں بعد میں مسلمان ہیں وہ بات کر کے لانا ہو جاتا ہے کیونکہ کتاب و سنت کی بات کو اگر دلیل ماننا ہو پھر فرقے کو تو بنا سائڈ پہ کر دے گا تو یہ ان کے بارے میں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فتوا دے دیا ہمارے اتنے بڑے علماء پھر ان کے نام لیں گے ان کے ساتھ پھر کتنے کتنے القابات لگائیں گے کہ شیخ العدی شیخ القرآن شوق القرآن شوق الاسلام تو اس طریقے کے وہ نام اپنے ان بزرگوں کے ساتھ لگائیں گے تو بھائیو ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ ہے اینٹی وینم جو انشاءاللہ میں نے اگلی دفعہ وہ دینا ہے کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو نیشنل جغرافک پہ پر پروگرام لگتے ہیں کوبرا سانپ اگر کاٹ جائے تو چند گھنٹوں کے اندر کوبرا سانپ کے زہر سے ہی تیار کیا ہوا اینٹی وینم وینم کہتے ہیں زہر کو اینٹی وینم لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو بھائی وہ جو کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو ہم ہاں بھی پاگل ہوتے ہیں جب ان کو کتابوں سننے سے بات بتائیں کیونکہ وہ کتابوں سننے کو تو مانتے ہی کوئی نہیں اتنا ہی مانتے ہیں کہ یہ ہے یہ پاگل بننا ہے ان کو مزید دلائل دینا. ان کے لیے علاج ہے وہ کوبرے والا اینٹی وینم پھکی جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر اور اردو میں الزامی جواب کہتے ہیں اچھا یہ ارب یہ بھی ہے منطق والا لوجیکل آنسر وہ ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور یہ الحمدللہ اللہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس طرح کے بہت جوابات دیے سوریہ المران میں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے نا کہ عیسا علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ الہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسا کی مثال تو آدم کے نزد... اے... اللہ کے نزدیک آدم کیسی ہے آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تو اگر یہی دلیل ہے ان کو رب ماننے کی کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا تو آدم علیہ السلام تو بڑے پھر رب ہوئے معذ اللہ ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی تو یہ ہے وہ الزامی جواب جس کو کہتے ہیں منطق والا جواب لوجیکل آنسر کہ اگر یہ ہے بھی, یہ بھی مانو اور آدم علیہ السلام کو تو وہ بابا آدم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی آدم ان کو تو رب ماننے کے لیے تیاری نہیں کرسچنس تو یہ ہے انٹی وینم اور اس کا ذکر بھی قرآن موجود ہے سورت النحل کی آیت نمبر ایک سو یہ ہر دھائی کو یاد ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی کا بلحکم بلم و عزت الحسن اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے واد کر کے یہ دو کیٹگری کے لوگ ہیں کچھ حکمت کی باتیں مان جاتے ہیں کہ یار بات لاجیکل ہے یار واقعی اگر عدیش میں لکھا تو ماننی چاہیے کچھ لوگ باد سے مانتے ہیں کہ ان کو دھواں دار تقریر کی جائے ڈرا دیا جائے اچھے رلانے والے بات بازین بھی ہوتے ہیں صحیح بات ہو تو ٹھیک ہے لیکن ایک تیسری کیٹگری ساتھ ہی ادو الا سبیل ربی کب حکمہ یہ تیسرا تیسری کیٹگری کہ جو پھر ایسے لوگ ہیں نا جو بندے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ دل ہوں ان سے مجادلہ کرو یہ زجل دیتے ہیں نا لوگوں کو ان کے ساتھ پھر ڈبیٹ کرو جا دل بلکہ یہ اس, اس معاملے میں آتا ہے جھگڑا پھر ان کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے گا جھگڑا کیوں کرنا پڑے گا مجادلہ کیوں کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ تو پیسے لے کے اپنے وہ ممبروں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی بات کہاں ہے جھگڑے کے بغیر تو ماننی نہیں یہ لیکن جھگڑا کو فزیکل جھگڑا نہیں علمی جھگڑا ہوگا وہی اینٹی وینم کہ یار آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا کیا جواب ہے اور وہ اینٹی وینم کیا ہے وہ ہے کہ ایسی باتیں ان کو بتائی جائیں کہ یہ خود اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ممبروں سے یہ بات کرتے ہوئے شرمائیں اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو ان کو کہیں دو چار باتیں ہم بتاتے ہیں جو میں نے انیس جمع کی ہیں اس پہ ایک لیکچر دیتے ہیں جمعے کا کہ ہمارے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں مطلب ہمارے بزرگ کلمہ پڑھوا کے گئے ہیں لا الاحا اللہ چشتی رسول اللہ تو یہ بتائیں یہ واقعہ کتابیں کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں ان کو کنڈیم بھی کوئی نہیں کر رہا لا اللہ اشرف علی تھانسول اللہ بل ادب تو یہ بتائیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے قیدے تھے اور اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلم بھی پڑھائے تاکہ لوگ مارے لطر آپ کو پھر لوگوں کو پتا چلے آپ کا اصلی چہرہ تو آپ کیوں نہیں بتا دے لوگوں کو اور یہ میں آپ کو بتاؤں یو ٹیوب پورے پورے مناظرے بریلویوں نے جب لا الہ الا اللہ اشرفی تھانوی رسول اللہ کے اوپر مناظرہ کیا تو دوبندی نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو لائ چشتی رسول اللہ لکھ کے گئے ہیں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دو ہی طرف ہو گئے برابر ہو گیا یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے تو میں کہوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہے کہ پو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا یہ جواب ہے یہ جواب اپنے آپ کو دھوکا اور یہی مناظرے اور ہوتے ہیں اگر مناظرے دیکھیں چاہے آپ جو مناظرہ دیکھیں انیپ قریشی صاحب کا تالبر مان شاہ صاحب کا جو اہل حدیث کے عالم میں نیب نیب قریشی جس صاحب ریلویوں کے لیاس گمن صاحب جو کے ان کے اگر مناظر دیکھیں نا اس میں شرائط شروع میں کیا مانی ہوتی ہیں اگر آپ نے ہماری کوئی ایسی بات بتا دی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوئی اور ہم نے آپ کے بزرگ کی اسی طرح کی بات بتا دی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی بالکل یہ ہے یہ <تصفح> اس وقت بڑا مشہور ہوا ہے مناظرہ نیب قریشی اور طالبر مان شاہ کا وہ آپ اس کی شروع کی شرائط میں پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر ہم کو ایسی بات گسا جو آپ ہمارے بزرگ کی بتائیں اور ہم اسی طرح کی آپ کے بزرگ بتا دیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی یہ تو بات پبلک میں ختم کرنے کریں گے نا آپ اللہ کے بارے میں کیا جواب دیں گے تو میرے نزدیک تو اس مناظرے کے بعد ان دونوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے اس مناظرے میں کیا میرے نزدیک تو دونوں زیرو گئے اس مناظرے کے بعد اتنی بڑی بڑی اور کہتے ہیں صوفیاء کی شکتی ہیں اس طرح کے عجیب و غریب نام انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں وحد اللہ تعالیٰ تو ایسی گستاخیاں ان کو بتائی جائیں ان کو ممبروں کا بیان کریں تاکہ لوگ بھی کانوں کو, آل لگائیں اور کو لتر ماریں کے دماغ کھلیں گے پھر ان کو جو بھی خوراک دینا اس کو پرورش نہیں پاتا جب تک ان لوگوں سے یہ اکاش بیل نہیں الگ کی جائے گی یہ گستاخانہ ان کی بارتیں دکھا کے ان کو کتابوں سنت کوئی نہیں ان کو سمجھ ان آنا جو ہے پہلے الگ کرے اور یہ ہاتھ ہوگا پھر کڑوا اس کے لیے پھر تیار رہنا ہے اور وہ سورہ یونس کی آئیڈ نمبر پندرہ کافر کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ یہ بڑا سخت باتیں کرتا ہے یہ تو بالکل کلیئر کٹ کر باتیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مجھے تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں انساد یوم انیم میں تو خود اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا آداب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ پھر آیت نمبر سولہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا نبی سے فرمائیے میں اتنا اچھا تمہارے اندر رہا ہوں تم نے کبھی کوئی ایسی حکمت کی بات مجھ سے سنی تھی اچانک راتوں رات ہی میں ایسی باتیں کرنے لگ پڑوں میں نے کسی شاعر کی شاگردی نہیں کی کسی حکیم کی میں نے شاگردی نہیں کیا اور راتوں رات اتنی وضاحت والا کلام بیان کر رہا ہوں اس کے سوا اور کیا ہوگا میری چالیس سال کی زندگی تم پر گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے شمد اللہ تو یہ کڑوا کام میں نے کیا ہے وہ پمفلٹ اندھا دند پیروی کا انجام اگلی دفعہ وہ آپ کو پمفلٹ بھی مل جائے گا اس میں انیس گستاخانہ رائد ہیں پھر اسی کی اور اس میں الحمدللہ للہ سولوشن اینڈ پہ پرابلم اینڈ نہیں میں نے تمام علماء کے نام پورے احترام سے لکھے ہیں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کوئی گستاخی نہیں کی عبارتیں ان کی کتابوں سے لکھی ہیں نیچے قرآن کا عقیدہ لکھا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے یہ نکلتا ہے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دونوں تصویر کے رخ سے اس سے اور کیا مہذب طریقہ ہو سکتا ہے الحمدللہ اسی کی ایکسٹینشن پہ پھر تین اور ریسرچ پیپر ہیں یہ سارے علیہ سنت پاگ ڈاٹ کام پہ ہیں ایک ریسرچ پیپر نمبر ٹو بی ہے غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی اقائد دوسرا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اور تیسرا رابضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بھی میں نے بزرگوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور یہی ہے اس کا کنکلوژ ان عبارتوں کے بعد اب تین پاسبلٹیز بنتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چوتھی پاسبلٹی نہیں ہے اور اسی پہ میری گفتگو ختم ہے پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان گساخانہ عبارتوں کے بعد یا تو ان کی یہ بات مان لی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے تو ہم کے واقعی پاگل تھے پاگل ہی یہ کلمہ پڑھوا سکتا ہے لا الہ الا اللہ کشتی رسول اللہ ولی رسب اللہ ٹھیک ہے اور ان سے کہیں کہ اپنے بزرگوں کو دوزک سے بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ ان کو پاگل ڈکلیئر کریں یہ پہلی پاسبلٹی ہے پاگل آدمی کلمہ اس طرح کا پڑھ لے تو اللہ رہا اس کی پکڑ نہیں کرے گا صحیح بخاری میں دھی سے تین لوگوں کی پکڑ نہیں ہے پاگل کی سوئے ہوئے شخص کی اور جو نہ پالے تو ان کو کہ بالکل آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ پاگل ہی تھے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اتنی بکواس کر کے بھی اس کو بکواس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا ہوگی بھلے آزم اللہ کہ اپنے نام کا کوئی کلمہ پڑھوا دے اچھا تو ان کو کیا ہم مان لیتے ہیں کہ وہ پاگل تھے آپ صحیح کہتے ہیں کہ پاگل ہوں گے دوسری پاسبلٹی یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر وہ پاگل نہیں تھے پھر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ول آزب جان بوجھ کی ایسا, کیا, ایسا کیا, کیا کیونکہ یہ کچھ چھوٹے لیول کی غلطی نہیں ہے کشتی ولی اللہ کہہ دیتے تو ہم بےگت کہہ دیتے جیسے ہمارے علی تو بھائی کہتے ہیں ان کے کلم کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں جی کلمہ ہی چینج کر لیا اور یار وہ بدت ہے علی علیم ولی اللہ اگر کوئی کلمے میں کہتا ہے ویسے تو سارے ہی ولی اللہ ہیں ویسے کوئی علیم ولی اللہ ابوبکر ولی اللہ کہتا رہے اسے کلمے میں تو فرق نہیں پڑتا لیکن اشودی تھالمی رسول اللہ کے انہیں جی مارفت کی بات ہے چشتی رسول اللہ مارفت کی بات ہے علیم ولی اللہ کو کلم کفر تو نہیں ہے یہ بالکل صحیح کلم ہے کلمے میں ایڈ کرنا زیادہ بدعت ہوگا کفر تو نہیں ہوگا علی رسول اللہ اگر کوئی کہہ رہے وہ کفر ہوگا تو اپنا وہ بھی نہیں اصلی کلمہ اسلام لکھا ہوتا ہے اصلی کلمہ اسلام پہلے آپ کو اپنا اصلی کلمہ اسلام بتائیں کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے ایسی خواہش غلطی اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر وہ آئے سورہ ازاب آیت نمبر اللہ دنیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دیتے ہیں اللہ تبارک و لانت دنیا اور آخر میں ان پر اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک اداب و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تعالیٰ. اب تیسری اور آخری پاسبلٹی اس میں کیا ہے جو میں جس طرح سمجھتا ہوں کہ اس میں آفیت ہو سکتی ہے میں اس پاسبلٹی کے ساتھ ہو سکتا ہوں بڑا تھوک کے حساب سے اس نے زن رکھ کے ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات چینج ہو گئی ہیں ان بزرگوں نے ششتی رسول اللہ نہیں پڑھوایا انہوں نے شریت تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا انہوں نے گستاخیاں نہیں کی ہیں انہوں نے کچھ اور کتابیں لکھی تھیں کتابیں بعد میں بدل گئی یہ possibility اس میں بزرگوں کو ایج مل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ تین منطقی نتائج بھی بڑے خطرناک ہیں وہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات چینج ہو گئی جس طرح انجھیل چینج ہو گئی تھی انجھیل بھی تو چینج ہوئی ہے تو اس سے تین منتقی انجام پھر ماننے ہوں گے خالی بولی یہ دعوی نہیں مانیں گے پہلا یہ ہوگا کہ ان کتابوں کی شاد فور بند کی جائے اور ان کے سارے نسخے ریٹریو کیے جائیں اور علل اللام ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں تبدیل ہوئی بھی اور ان کو چوک میں رہ کے آگ لگائی جائے خالی کہہ کہ جان نہیں چوٹے گی کتابوں کے نسخے واپس لیں دوسری منتقی انجام پھر لوگوں کو کہے کہ یار ہم بزرگوں کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا تھا خدا کے لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن اور حدیث کا بزرگوں کی کتابوں کی تو کریڈبلٹی خراب ہوگی اور یہ جو کہتے ہیں جی اچھی بات لے لیں قرآن حدیث والی اور بری چھوڑ دیں تو اچھی بھی ادھر سے لینے کی ضرورت ہے وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لیں نہیں ہے تو چھوڑ دیں تو وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے اس کو ہی کیوں لینا ہے ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے گندگی کے ڈھیر سے کیوں چیز نکالنی ہے جب صاف ستھری سبزی آپ کو مل رہی ہے تو گندگی کے ڈھیر پہ کوئی اگا ہوا آلو آپ نے لے کے پکانا ہے یہ بھی فراڈ ہے جی اچھی لے لیں گے بری چھوڑ دیں گے نہیں لیں گے تو پبلک کو بتائیں یہ فراڈیا کتابیں تھی ہم نے آگ لگا دی ان کے یہ ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں آمدہ سے پرنٹنگ بند کی جائے اور یہ جو رام خوریاں کر رہے ہیں علماء اس کی بنیاد پر پیسے چھاپ رہے ہیں اس کو معرفت کی باتیں اور تصب کی باتیں جی جس کو مرشد نہ ملے وہ کشور مہجوب پڑھ لے کشور مہجوب میں حضور کا سکینڈل لکھا ہوا ہے ایک ساتھی کی جیوی کے ساتھ ولی آزود اللہ وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا انداز ان کے انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی ان کو پسند آ گئی بعد میں شادی کر لی اللہ یہ ہے جناب مرشید کشف الماجو علی بن عثمان اجویری صاحب فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھوک کے حساب سے اس نے رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا لیکن یہ پچھلے تو مجرم ہیں یہ چھاپ رہے ہیں اور یہ تصوف کا سکر اور صاف ثابت کرتے ہیں اس سے یہ مجرم ہے اور تیسرا منتگی انجام کے لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی ہمارا لیڈر کوئی مولوی نہیں کوئی بزرگ نہیں ہمارا لیڈر امام کائنات سید الب ولی ندین شفیع الم رحمت رحمۃ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہے ما وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہتے ہیں نہ کبھی بے حا چلے اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے ہم کسی کے بارے میں شورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ ہاتھ پر تھا گسرے ذہنی رکھ سکتے ہیں سابق رام علی مرضوان یا اہل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راستے فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور بھائی جہاں یہاں جتنے کوئی 80 نبے یا 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس دعوت کو عام کریں اور اگلی دفعہ وزیر لوگوں کو دعوت دے کر وہ اینٹی وینم کے لیے لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے الحمد انڈیا پاکستان میں جو گمراہی اس وقت پھیل چکی ہے اس وقت اس کا علاج ہی اینٹی وینم ہے اینٹی وینم کے بعد انہوں نے کرانو قرآن و سنت کو ماننا شروع کرنا ہے سبحانت اللہ وشم دکھا اشد اللہ الہ اللہ کا باتوب علی المبین